زکت جو ہے ہم نے ایک بات پڑھ لیت لغت میں پاک کرنا, پاک معنی میں بھی آتا پاک کرنا پاک ہونا اور بھرنا کے معنی میں بھی آتا اب بدا تسمی اس کو کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے چونکہ مال اس کو زکات کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ہم اللہ الربا ثقافات اور زکوۃ کا معنی ہے پاک کرنا بھی ہے پاک کرنا بھی ہے زکوٰۃ جب نکالی جاتی ہے زکوٰۃ زکات اس لیے کہتے ہیں جب زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو بتیا مال جو ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے زکات میں نکال جانے والا مال پاکی مال کی میل کو چال ہوتا ہے جتنا چال ہوتا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے بھی فرمایا صدقہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ من ہے پاک کرنا اور زکوت میں نکالنے والا مال جو ہے نکالے جانے والا مال جو ہے وہ باقی مال کی میل چیل ہوتا ہے اس سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے اس کی وجہ دیکھنا اس میں بھی آیا کہ صدقہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے حلال نہیں ہے اس کی وجہ دوسری حدیث میں ہے. مِنْ اَوصَاخِ <نَاس> تو امو... اموال یہ لوگوں کی مال کی میل کچھ ہے لوگوں کے مالوں کی میل کچھ اس لیے یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اب یہ تو ہر چیز کی ایک لغوی ہر لفظ آپ نے پڑھا ہے حال لفظ کا ایک لبوی معنی ہوتا ہے ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے لبوئی معنی زکوۃ جیسا کہ نماز کا لگو معنی دعا کرنا اور اس کا اصطلاحی معنی جیسے مخصوص ان کا ان کو مخصوص طریقے سے ادا کرنا پوچھا اسی طرح زکات کا بھی ایک لگوئی معنی لگوئی معنی آپ کو میں نے بتا دیا پاک کرنا پاک ہونا آواز کا ٹھیک نہیں آ رہی آواز ٹھیک نہیں آ رہی आवाज ठीक नहीं आ रही अब, अब ठीक है आवाज अब बाज ठीक है ठीक है ठीक इन्ना जका लूगी मैंने किसना लूगी मैंने आपको मैंने बता दिया पा करना पाक होना भरना ठीक है اب اس سے مال بڑھتا بھی ہے اس لیے اس کو زکات کہتے ہیں اب اس کا اسلحی معنی کیا لکن معنی کی بات ہوگی نا اب اسلحی مانا تملی کو مخصوص مخصوص مخصوص للہ تملیق جزء ام مخصوص مالک مال بنانا جز کا مخصوص جز کا ٹھیک ہے اپنے مال مخصوص میں سے مخصوص شخص کے لیے مخصوص شخص کے لیے اللہ کے لیے اپنے مال کا ایک متعین حصہ ایک شخص مبین کو دینا اس کا اس کو مالک بنا دینا اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ کو کسی دوسرے مخصوص شخص کے لیے اس کو مخصوص شخص کو اس کا مالک بنا دینا اللہ کے لیے زکات کا निसाब क्या? अब सोने में निसाब उसका जो है सोने और चांदी के अतबार से चांदी का दो सौ दिनमिता अब एक तीन ग्राम बासठ मिली ग्राम के ठीक है दो सौ दिन का वजन ठीक है आपको आँग, ये बता दिए ना दो तीन ग्राम बासठ मिलीग्राम अब ये दो सौ दिन का वजन बनता है ساڑھے باون تولے چاندی اور 52 تولے چاندی آپ کیا نام ہے ساڑھے سات سو شاید سولہ چاندی ہے ٹھیک ہے باون سولہ چاندی ہے 52 اب آپ اس کو ساڑھے سات سو کے ساتھ دے دیں اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پر چکا ہے ٹھیک ہے اتنے پیسے ان سے مراد یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زائد یعنی کہ ضروریات زندگی جو اس کی ہے اب کسی کے پاس رہا ہے وہ اس کی ضرورت ہے اب وہ اس میں نہیں ڈالا جائے گا کسی کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی ضرورت کی ہے اب کسی کے پاس بیٹ ہے سامان ہے کپڑے وغیرہ ہیں سوفا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں اس کی برتن ہے یہ سب چیزیں اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں جو چیز ضرورت کی ہیں وہ نہیں ڈالی جائیں گی ضرورت کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہے رقم ٹھیک ہے اب وہ جو ہے اس میں وہ جتنی ہی ہے سونے کا ہے سونے سونے کا ہے اب سونا ساڑھے تولے سونا اب کسی کے پاس ضروری نہیں کہ ساڑھے سات تولے سونا ہو اگر فرض کریں کہ ساڑھے سات تولے چاندی ہے اور آپ اس کی قیمت ساڑھے کے ساتھ ساڑھے سو کے ساتھ سا, سا, سا, سا, سا, سا, سا لگائیں تو بل فرض ہم نے مثال ہی ہے نا اگر وہ بل فرض بنتا ہے پچاس ہزار اگر کسی کے پچاس ساڑھے سات سونا تو آتا ہے کیا نام ہے لاکھ روپے کا ٹھیک ہے چار پانچ لاکھ روپئے کا اور چاندی اتنی کیا آتی ہے پچاس ہزار کی اب جس کے پاس پچاس ہزار ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس سا, سا ہو, ہوا سونا جتنے پیسے اگر اس کو چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے وہ اس پہ زکات دے اس پہ ڈھائی فیصد کتنا بنے گا چالیس پہ ایک ہزار روپیہ چالیس پہ ایک ہزار روپیہ بنے گا ٹھیک ہے ساڑھے سات اب فائدہ ایک اور زکات یہ تو نصاب ہو گیا اب زکوات کے لیے ہولانے ہول ایک سال کا ٹھیک ہے یہ بھی ایک سال کا گزرنا یہ بھی شرط ہے کہ جب آپ کے پاس بال فرض آپ کے پاس باون تولے چاندی جتنے پیسے یکم مئی کو یکم اگست کو ہوئے ہیں تو اگلے یکم اگست کو یکم اگست کو پچاس ہزار کے مالک ہوئے ہیں اگلے یکم اگست کو آپ کو زکا دیں گی ٹھیک ہے اب اگلے یکم اگست پر آپ کے پاس دو لاکھ روپے ہو گئے ہیں اب دو لاکھ کی زکاط دیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھائی یکم اگست کو صرف پچاس ہزار کا مالک ہوا تھا اس کے مہینے بعد میں لاکھ کا مالک ہوا تھا اس کے پھر بعد مجھے لاکھ اور نفع ہوا یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے جب ہولانے گزر گیا پھر جتنے پیسے ہوں گے اس کی زکاط کی جائے گی یہ نہیں کہ اب آپ آج اگست میں یکم اگست کو پچاس ہزار کے مالک ہوئے آپ زکاعت آ گئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ تین مہینے بعد آپ کو پچاس ہزار پھر آپ کے بعد جمع ہو گیا اب لاکھ روپے ہو گیا آپ یہ نہیں کہیں گے اب زکات دیتے وقت کہ میں یکم اگست کو تو پچاس ہزار کا مالک ہوا اس میں پہلے پچاس ہزار میں چالیس حصہ نکالوں گا پھر تین مہینے بعد میں پچاس ہزار کا مالک ہُوا اس کی نکالوں گا ایسی نہیں ہے جب ایک متبادہ آپ صاحب نصاب ہو گئے ٹھیک ہے تو پھر جب آپ وہ پیسے آتے جائیں گے جب سال گزر گیا جب سال اب یکم اگست دوبارہ آ گئی اس وقت جتنے آپ پیسے ہوں گے اس سال میں جتنے بھی پیسے آئیں جو ضرورت سے زائد ہے جو آپ نے خرچ کر لی ہے وہ تو نہیں ہے جو آپ کے جمع جمع اس وقت آپ اگلے گش کو آپ کے بعد روپے آ گیا دو لاکھ روپے جمع ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ دو لاکھ کی زکاط دیں گے ٹھیک ہے اب مصارف زکوٰۃ زکات یہ سب بڑا مسئلہ ہے کہ زکات کن کو دینی ہے کون اس زکات کے مستحب ہیں زکات آپ کن کو دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے غلام جی اپنے توبہ کی ساٹھ نمبر آیا ہے اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا میں موٹا موٹا ذکر کر دیتا।, <سؤال> دیتا ہوں ٹھیک ہے ہر ایک ہی میں تعریف کر دیتا ہوں فقیر وہ صاحب نصاب فقیر فقیر سب سے پہلے فقیر جو صاحب نصاب نہ ہو یعنی جس کے بعد زکات زکات جتنا جس پر زکات واجب ہوتی ہے اتنا مال نہ چالیس ہزار واجب ہوتی ہے باون کو لے جانتی ہے بے شک اس کے پاس گاڑی ہو بنگلہ ہو پر اس کے پاس پیسے نہیں ہے چالیس ہزار سے زیادہ مال اتنا نہیں ہے کہ وہ چالیس ہزار تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ آپ اسے سے کہا دے سکتے ٹھیک جو صاحب نصاب ہو اس کو گنی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب والد کے پاس پیسے لاکھوں روپے پیسے ہیں وہ تو والد کے ہیں لیکن بچے کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ وہ اس کو رکا دی جا سکتی ہے مگر بچہ والی اس کے ذاتی ملکیت میں اتنے پیسے نہیں ہے تو وہ اس فکیری سکتے ہیں مسکین مسکین کے تریفی ہے من قوت اس کے بعد ایک دن بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہو زکوۃ جمع کرنے والوں جو مقرر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مقرر تھے لوگ جو زکوٰۃ لینے جاتے تھے گھروں سے زکوۃ وصول کرنے جاتے تھے ٹھیک ہے اب وہ اب آج کے دور میں تو نہیں ہے وقت یہ ہے زکوٰۃ جو وصول کرنے جاتے تھے اب اگرچہ ان کے پاس پیسے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مستثنا کیا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لینے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تنہا ان کی تنہا جو ہے وہ کے مال سے دی جا سکتی ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ بہتر یہی کہ قرآن معلوم میں شفیص صاحب و رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں اور پھر رقاب غلام <تصفح> مول اس کی تھوڑی تفسیر میں کر دیتا ہوں کہ معلّہ فتح القلوب ہے کہ آب السط اسلام کے دور میں جو لوگ دین مسلمان ابھی اب نہیں ہوئے تھے یا ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو زکا دی گئی کہ اگرچہ وہ مالدار تھے کہ یہ دین پر چبیرے ایسے آج کل دن اسلام غالب ہو گیا ایسی کوئی صورت نہیں ہے لہٰذا یہ نہیں ہے اور پھر غلاموں کو آج کل غلام بھی نہیں ہے پہلے دور میں غلام ہوتے تھے ٹھیک ہے غارمین غارمین قرض قرض دار کو اب قرض دار کو آپ سکتے ہیں ایک شخص کے پر نصاب کے برابر پیسے تو ہیں مگر لاکھ روپے قرض دینا ہے ٹھیک ہے یا ساٹھ ہزار تو قرض ہے اگر مال سے کاٹا جائے تو یہ صاحب نصاب نہیں ہوگا ایسے شخصات ادا نہیں کرے گا یعنی کہ ایسا شخص زکاط نہیں ادا کرتے آپ اسے جو جس پر زکاط نہیں آتی آپ اسے دے سکتے ہیں اللہ دین کا کام کرنے والوں کو ٹھیک ہے اب دین کا کام کرنے والوں کو زکات دینا یہ الگ کر کے اس سے ذکر کیا دیکھیں کہ اگر ایک شخص صاحب نصاب ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے آپ اسے زکات نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اور ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے اور دین کا کام کر رہا ہے آپ اس کو سوا, آپ اس کو زکات دے سکتے اس کا آپ کو دورہ پیدا ہوگا ایک تو اس شخص کی مدد ہو جائے گی دوسرا دین کی تجویز میں بھی آپ کو آپ کی آپ کا حصہ آپ کو آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے صبیری اور مسافر کو زکات دے سکتے ہیں انسان اگر اس کی مثال ایسے ہی ہے انسان کسی ملک میں جاتا ہے یا عمرہ یا حج کے لیے سعودی عرب گیا ہے مگر وہاں پہنچا تو پاسپورٹ گیا یا کوئی اور مالی مسئلہ ہے تو اس کو چکا دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے آگے لکھے طالب علم بیوہ یتیم یہ یہ مصرف نہیں ہے میں ان کو ذکر نہیں کیا ہاں اگر یہ حضرات طالب علم ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا جو صلی کا کام کر رہا ہے اگر وہ صاحب صاحب نہیں ہے اس کو سکا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بیوہ وہ صاحب بن نصاح نہیں اگر بیوہ کے پاس کوٹھی ہے اس کا خامن چھوڑ کے مرا ہے وہ صاحب بن تو توڑی ہے وہ تو وہ تو صاحب صاحب ہے ٹھیک ہے اب اسے سکھا تو نہیں دے سکتے آواز نہیں کیا ٹھیک آ رہی ہے آج کدوری والوں کو بھی نہیں آ رہی تھی آواز ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ یتیم یتیم جو ہے اس کا باب لاکھوں روپیہ چھوڑ کے اس کا ہی ہے نا تو ایسے کو آپ زکوۃ نہیں دے سکتے ہاں کوئی شخص ایس, ان تینوں میں سے اگر کوئی شخص ان آٹھوں میں سے اترتا ہو کہ وہ فقیر ہے اس کے بعد پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں تو پھر اس کو دکات دے سکتے ہیں اب ایک چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی اصلاحی تعریف پڑھی ہے تملیغ کو جو ان مخصوص ان کے کسی شخص کو اپنے مال مخصوص میں سے اس مال کا شخص کو مالک بنانا مالک بنانا ضروری ہے جس کو آپ زکوۃ دے رہے ہیں اس کو اس چیز کا مالک بنانا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی چیز کو پیسے پیسے دے رہے ہیں تو اس کا اس کو مالک بنا دیں کہ بھائی جو مرضی کرے تمہاری اب وہ اس کا جو مرضی کرے آپ اسے اب کوئی شخص اگر کسی شخص کو زکوات ہے وہ چاول پکا کے دے پکا کے بانٹ دے اب اس کی زکات بتانی ہوتی ہے وہ تو آپ نے چاول بانٹے ہیں کسی کی دعوت کی یا فقیر کی تو اب وہ تو آپ نے اس کے لیے مباح کر دیے بھائی جتنے کھانے کھا لو اب اس کو یہ تو نہیں کہتے آپ اس کے لیے یا شاپر میں ڈال کے آپ اس کو دے دیں گے تو مالک تو نہیں بنایا نا آپ نے آپ مالک بنانا ضروری ہے اس سے زکا ادا جو ہے وہ نہیں ہوگی آپ کو اس کو مالک بنانا ضروری ہے ٹھیک کسی کو آپ ایسے چاول کھلا دیں گے وہ تو, تو آپ نے اس کے لیے مباحق کر دیا کہ یہ کھا لیں ٹھیک ہے اس کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے اسی طرح ہاسپٹل وغیرہ میں جو ہم زکات دیتے ہیں اگر تو وہ آپ جس مریض پہ زکات لگتی ہے وہ اس کا مالک نہیں بناتے ٹھیک ہے وہ اس میں ڈاکٹر کی فیس چلی جاتی ہے تو یہ جو زکات دی جائے جان پڑتال کر کے دی جائے اب جو ڈاکٹر کی فیس چل جائے گی ڈاکٹر کو مستحق کا نہیں ہے وہ تو مریض ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے وہ جو مرضی کرے گا اس کا آپ گندم وغیرہ اس کا مالک بنائے اس سے زکاط ادا ہو سکتی ہے فائدہ اسی آیت میں کسی آیت مسکرا کی بنا پر حکومت پل سڑک ہفتہ وغیرہ یہ نہیں بنا سکتی ٹھیک ہے کیونکہ تملی ضروری ہے اسی طرح مسجد رانا مدرسے کی تعمیر اسی طرح وقف ان چیزوں میں نہیں لے جائی جا سکتی <clears throat> اب زکات جو ہے آپ کن رشتے داروں کو مسئلہ کہ کو یہ کہ کن رشتے داروں کو زکاتے اپنے سے نیچے والوں کو زکا نہیں دے سکتے اپنے سے اوپر مد یعنی اپنے باپ کو نہیں دے سکتا اپنے دادا کو نہیں دے سکتا اپنے پر دادا کو نہیں دے سکتا اور اسی طرح اپنے نیچے اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو اپنے پڑ پوتے کو ان کو زکت نہیں دے سکتا اسی طرح بیٹی اپنی ماں کو بیٹی اپنی ماں کو اپنی م... بیٹی جو ہے وہی کو, کو اپنی نانی کو ٹھیک ہے وہ زکات نہیں دے سکتے. اپنی دادی کو بھی نہیں دے سکتی ہیں اور اپنے بہن بھائی کو دے سکتے دوڑا ہیں زکات اس سے جوڑا سواب ہے ایک تو जकारा करने का दूसरा सिला इसी तरह मियाँ अपनी बीवी को जका नहीं दे सकता बेटा अपनी बेटी को नहीं दे सकता नवासा ठीक है ठीक है इसी तरह पोता अपने पोती अपने पोती को जुकार नहीं दे सकता पोते पोत को झुका दे सकता जो अपने नीचे उनको रिश्तेदारों को जुकार नहीं दे सकता آج کے لیے صرف اتنا کل ان پھر باب میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ذکر کیے دیں گے جو اگلا باب ہم نے پڑھا ہے نا اس میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ شاء کل وہ ذکر کیے دیں گے جزاکر ختم کرتے ہیں